तपोर लोको سب سے بہت اٹھائی کر سب میں جن چار مہینے دلت کی محنت ہوتی تھی وہ بات مانا جاتا ہے کے پلا پھیلا مسلے بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ سارے تبدی جن کی بات سمجھا کر کے ساری باتیں جب نا کام ہوئی اور جواب ہیں بڑھ کر آ گئے آپ اپنے بادل کام کرنے کی کی کی کی کو مدد کرنا کام کرنے کرنا نکلنا استعمال کیا ہو رہی ہے کہ کافی بیٹھ کر مل کر اس سے بات کرتے ہیں انتظام کام کیا دس سال پورا جو یہ یہ ممکن طور پر کافی کام ہوا ہے بندوبست نہیں ہوتا تھا کہ جو ہیں بڑی بڑی والے لوگ ہیں شاہی مانتے جمع ہو اور وہاں کو کچھ طریقہ ثقافت اور رواج تھا بیٹھی اس چیز کو سیکھنے کے لیے بادشاہ کے بارے میں اور بادشاہ ہیں بہت پریشان اب میں لوگوں کو گا جو یہاں ضلع کے مسلمان کر دوست ہو اگر آپ یہاں پر حملہ کریں تو یہاں بادشاہ کے ساتھ کرائی کی خوج ہوگی یہاں کی آواز کے ساتھ نہیں بادشاہ کی زندگی ہاتھ نئے سارے مسجد میں चार साल के बजाय चार साल पांच करके जो बचाई पंद्रह पत्र आज उसने फिर का दर्शाते हो रखी है पहला काम किसने बच रहा है दूसरे का दर्स्थापित कर और ये जो होते हैं बाद में काम होते हैं ऑपरेशन हो गए दिन के अपरेशन जो بال بجات ایسی ہوتے ہیں جس کو آپ ہی جلدی بتا کر بال بچا پتہ بڑے بار یہاں نے تو بال فرکٹ دیا تھا بات پر آپ مجھے پتا ہے کہ سارا مذاق ہو گیا ہے آپ کو جا کر سبق ہے اس کا مجھے بہت زیادہ کرنا ہے بچوں نے ہار ڈالنے کے لیے کیا دیکھو تمام لوگوں کا دور کی تمام لوگوں کا دور بند دیکھو سارا کون ہے اور پیچھے دوبارہ مندر ہے بتاؤ بارش میں آپ دیکھیے نارے جو گندگاہ یہ ہے کے بعد اور کافی بولنا کے موقع وغیرہ میدان بولنے کے بعد دو باتوں میں سے ایک بات کو مسلوک کر کے کرنا ہے یا تو سب کی کمی قبل نہیں اور یا میدان کو پتا کیا پہلا دعو بتائیں گے تو ایک فوج ہو اب وہ کیا نظام میں سہمت ہے جن کے عوام کو کرے چھما کرے گھنٹ کرے جوڑے تھروں پیسوں کو دیکھ کر پیارے کو بھیجے اور اس کو گھومتے پھرتے اس دارے پڑے تو ایسے نظام میں سہمت ہی تیار پوجا جائے خریدنے کے بعد کیا کروا گاؤں بندہ بھلے بھرواس اور کیا دور خریوں کا دن کو خریدا رہا ہے پیسوں کو خریدنے کا اور دنیا ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا ختم ہے آپ لوگ ہیں کر؟ تو ہوگا جو ہیں میرے بولا گیا سوال پورا کرے گا اور خدمت خرچ کرے گا مولا سب کا والا اور لوگوں کی بہت کے بجائے انسانوں سے ضرور دارا جو, جو مندی اور حکومت من کا بم مزدوری ایک اوسط آدمی پرخار قبول کی, کی نہ بہت ماندار نہ او بہت اوسط آدمی پرخار قبول کی, کی؟ اور ہے اور کو بھی کے اپنا باپ بیچ کر پیسہ واپس کرنے والا ہے جو ہے تو واپس ہو جائے جو بھی قائم ہو جائے کہ خلی بات نہیں تنخواہ لے کے واپس کر دیا اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ کتاب ہوگا اور بھی ہوگا اور اوسط آدمی کا جو موقع شروع کیا تھا واپس کر کے بات بنانے ہمارے گروپ نے مارا ساحب والے ان کے بارے میں ہوئے دا نے قدر علی نے اور اور اور اور طرح کے تھے قدر سے بہتر وہ تھا کہ میں نے تلوارے سے کاٹی مولا نے اور لوڑی صاحب حاجیہ زیادہ ہوتی ضرورت زیادہ تلوار کے سے بعد باہر منع کا ورا نے لوڑی صاحب داوے زیادہ ہیں ضرورت زیادہ میں نے سے پہنچا مدد تھا علی دوسرے مولا کا مارے سنانے مولا نے اور لوڑی صاحب باہر ضرورت زیادہ میرے مدد دادا یہ وقت کاریت راجตราتی اور ساتھ گیارہ علاج دے کر جانا تھا جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ بات سنپائے کہ آپ نے کیا کیا سبق ہے یہ دوست اور مت یہ ہے کہا کہ اس بران کا بات یہ ہے جو دین کا کام کیا ہے اس کا ایک طرح معاوضہ دے دیا ہے جان کرنے کے لیے گیا ہوں تو اپنا کھانا اپنا کرایا لگا کر دیا ہوں اور آپ اپنا کھانا کھانے کی کوشش کی ہے تو کبھی جتنی کام کرتے اس کا معاوضہ دی گیا ہے آدھا پبار منظر میں لوگوں کے دلوں پر والے لوگ سے بہت بڑے آگے بنگل آئے اور سارے بنانا کے لوگوں کے آگے ان کا درد ہو رہا ہے کتنے آدمی کو پڑے کتنے ہزار آدمی وہ بولتے ہیں تو پہلے بہت بولتے کتنے ہزار بات ہے اس میں دانت دیکھیے گی دیکھنے والی ان کا درد ہو کہ انہوں نے چھین ماری یہ اتنے آدمی تھے دلوں کا بادشاہ یہ ہے اور محمد کا بادشاہ بادشاہ ہے اللہ تبارک دلوں کو محمد فرمائے اللہ بہت <intent>? <sursaidain> <sursaidain> اور بہت ابراہم ایک گروپ ہے جو خدمت حل کرتا اس بات کی لے کر مجھے ووٹ ملیں گے اور میرے ساتھ میں اکوش دنیا کے لیے کر کے اور درد دیجیے کام کرتا ہوں میں, میں سوچا کرتی ہیں اور پھر ہمیں غلط بات کو سوچتے ہیں ایسی گندے کے اس کے بعد جو ہمیں لیبر لے کے آگے بڑھ رہی ہے اس سے کیوں کی فائدے ایسے نظام جو معاشرے کی کو کوملا کر رہے ہیں ایسی ترقی کسی کو کام کر رہے ہیں برائی کو خوب مل سے ہاتھ معلوم ہو رہا ہو جگہ جس سے بات لگا کے اور جب ہم کرتے اس کی قبول کریں گے اس کے بعد اور ہاتھ کی آواز اڑتے ہیں اور نظام کو قبول کرتے ہیں کتاب کو پرواہد کرنا نہیں چاہتے کے مقابلے میں اس کا سمنے ڈر دیتے ہیں مدد جیت دیتے ہیں اور مدد والے جیت کے لیے تھوڑی ہی اچھی خالی ہوتی ہے اپنی زندگی کے دور دلتی ہے اور مارسی اور بھائی چار تین سال کے سال اور سارے کام کا گھروں پر ڈالا جانا گھر پہ ڈال کر کے ساری باتیں خلاقات ہے یا بالکل ہے یا ہم لوگوں والے کام کرنے جاتے ہیں عورتوں سے اور سوچے جیسی تین باتیں نہ ہوں کہ آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے تو خام کو پریشانی میں ڈال رہا ہوتا ہے تو ہم سارے آپ کو اپنا باقی کریں آپ مال پسند کرنا چاہتے ہیں اتنا معلوم ہوگا کہ آپ جائیں گے بند لا لے آپ کون سے پسند ہیں تو ہمارے دوست آپ جتنی آپ نے پسند کریں تو اور بلانا خاصہ جب آپ بیمار ہیں ان کو دماغ فرق ہے بیمار ہے ہمارے پاس بڑے بڑے کار ہیں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بلائیں گے آپ کے لات کریں گے تاریخ کے حکومت ملے ایسا ملے عورتیں ملے یاد ہے بڑی ایسے حکومت مل جائے تعلیم سے دیکھیں گے یہاں گھومت کریں یہاں سوچا تھا سورج گزار نہیں تھا لایا کام تھا وہ سورج گزار ہو جائے نا کام نہ ہو اسے گزار کر اسے چمڑتے کر سب کے جواب سب کے جواب میں ایک بات یہی کہ اگر تم میرے گائیں ہاتھ کا سنی رکھ لو اور بائیں ہاتھ کا کام کر لو تو تب بھی میں اس سے بات بناؤں یا اس کا میرا سر چلا جائے گا اور یا ہو کر بات کو میں اس کو کر نہ بڑے ایک شیخ احمد حزیز عبد اللہ نے جو نقبل کے ذمہ داری کا خاتمہ کیا اور ایک ضروریوں کو سلمان کیا شیخ احمد اللہ لگ بھگ ملا مخالفت کی اٹھا کر جیل بنا رہے لیکن اتنا کام کیا ہوا تھا اتنی زبردست بچا اور میں عوام میں اور بہتر میں لوگوں کو جس بہت جہانگیر کے دور میں گوالیار جیل میں لوگوں کا جا کے راستہ ہے جہانگیر جب گرمی بچے کو جائے 회re. تو میں سوچتا ہوں بند کر رہی کرنے جتنا مٹ بار تو میرے کام کا ہو گیا تھا کتنی بار کو معلوم کرنا میرے لیے جہانگیر کیا کشمیر کون کو اس کو خاص میں حضورات کی ضرورت ہوئی اور اس نہیں فرمایا کہ جیل میں ڈالبایا پایا جانے مزہ کرتا کر وہاں پر بسائے ہوا ان سے بیٹھ ہوا اور اپنے جہانگیر جو مشہور ہے اس کے بعد میں حکومت کا